فعین خیر الحدیث کتاب اللہ الحدی محمد گزشتہ بدع ضلال روز میں نے اس موضوع پہ درس دیا تھا کہ عبادت اللہ تبارک و تعالی کی ہوگی اور طریقہ عبادت نبی علیہ سلاط و السلام کا ہوگا اور میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ عبادت میں کوئی نیا طریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ آپ علیہ وسلام فرماتے ہیں علیم اکمرۃ لکم دینکم کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور آپ علیہ سلاط وسلام فرماتے ہیں کہ من امرنا صفی ما نا حد مل سمین جو ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام لے کر آئے جس کی ہماری طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے کوئی آرڈر نہیں ہے تو فہو ردن وہ مردود ہے ناقابل قبول ہے رجیکٹ ہے تو میرے بھائیو اس لیے انسان کو چاہیے کہ عبادت اگرچہ کم کرے لیکن ستھری کرے وہ عبادت کرے جس کے اوپر نبی علیہ السلاط وسلام کی اسٹمپ موجود ہو جو آپ سے صحیح معنوں میں ثابت ہو جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو بجائے اس کے کہ انسان صبح و شام عبادت میں رہے اور عبادت وہ ہو جو نبی علیہ السلاط و اسلام سے ثابت نہ ہو اور ساری انسان کی محنت ضائع ہو جائے اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ عبادت کے معاملے میں آپ باریک بینی سے کام لیں جو بھی عبادت کرنے لگیں اچھی طرح یہ جان لیں کہ نبی علیہ السلاط نے یہ عبادت کی ہے یا نہیں کی اگر کی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے کوئی اس کا نیا طریقہ نکال لیا ہو یا جس طریقے کے اوپر میں چل رہا ہوں لوگوں سے میں نے لیا ہے لیکن لوگوں کی طرف سے یہ نیا طریقہ ہو صحابہ کلام کا نہ ہو نبی علیہ السلاط والسلام کا نہ ہو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے میں نے اسی میں جناب عبداللہ ابن رضی اللہ عنہ اور کوفہ کے ان لوگوں کا واقعہ بیان کیا تھا جو کی مسجد میں ایک ساتھ جمع ہو کر گروپ بنا کر دائرے بنا کر ہلکے بنا کر اللہ کا ذکر کرتے تھے اور ہر گروپ کا ایک امیر ہوا کرتا تھا ان کے سامنے کنکریاں پڑی ہوتی تھی ان کے اوپر وہ گنتے تھے امیر جو تھا اس نے ان کے اس پروگرام کو منظم کا رکھا تھا بظاہر یہ عمل بہت اچھا لگتا ہے انسانی عقل کہتی ہے کہ عبادت منظم ہو کے کریں لیکن شریعت نے یہ انداز پسند نہیں کیا یہ انداز شریعت کے مزاد کے مطابق نہیں ہے اسی لیے جناب عبداللہ ابنی مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے یہ ایک نیا طریقہ نکالا ہے اور ان لوگوں کو دان پلائی اور ان لوگوں کو اس حرکت سے باز رہنے کی تلقین کی میرے بھائیو اسی موضوع پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام بخاری اور امام مسلم حدیث کے یہ دو بڑے امام اپنی اپنی کتب میں روایت کرتے ہیں اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انس ابن مالک یہ وہ صحابی ہیں جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو ان کی والدہ نے نبی علیہ السلاۃ وسلم کی خدمت کے لیے خاص کر دیا تھا چنانچہ وہ کوشش کرتے تھے کہ ہر وقت نبی علیہ السلام کی خدمت میں مصروف رہیں تو انہیں خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے ان کو آپ کے ساتھ بہت زیادہ رہنے کا موقع ملا ہے اسی لیے یہ بہت سی احادیث نبی علیہ وسلام سے روایت کرتے ہیں اور ہم آج جس حدیث کے متعلق گفتگو کرنے لگے ہیں اس کے راوی بھی یہی جناب انس ابن مالک ہے یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط کے کچھ صحابہ کلام نے یہ جاننا چاہا کہ نبی علیہ السلاط والسلام کے وہ قوم سے امال ہیں جو عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں لیکن گھر والوں کو معلوم ہیں یعنی کہ آپ کی وہ عبادت جاننے کی کوشش کی جو آپ عام لوگوں سے ہٹ کر کرتے تھے اپنے گھر میں رہ کر کرتے تھے جن کے بارے میں عام لوگوں کو معلومات نہیں تھیں یہ صحابہ اکرام آپ کے گھر پہنچے تو جناب عائشہ رضی اللہ تعالا کو آواز دی اور ان سے سوال کیا کہ آپ ہمیں نبی علیہسلاسلام کی عبادت کے متعلق بتائیں کہ آپ گھر میں کیا عبادت کرتے ہیں کس قدر کرتے ہیں انداز عبادت ہے جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں نبی علیہ السلاط اسلام کے اعمال آپ کی عبادات ان کے سامنے رکھ دیں اب ان کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں ہے لیکن دیگر احادیث سے ہمیں علم ہوتا ہے جیسا کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلات اسلام رات کی نماز ادا کرتے پہلے چار رقطے ادا کرتے فلاس اللہ حسن ہن ہن. وہ چار رقطیں کتنی طویل ہوا کرتی تھی کتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی اس بارے میں سوال ہی نہ کرو میرے بھائیوں یہ الفاظ سننے والے ہیں نماز میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز ایک منٹ میں ختم ہو جاتی ہے نماز پڑھنے والے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی کے ساتھ مقابلہ ہو کہ کون نماز پہلے ختم کرے گا بالفاد دیگر تو چل میں آیا یہ صورتحال ہوتی ہے ترین سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی ہوتی ہے لوگ رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے بھی نہیں ہوتے دو سجدوں کے مابین اچھی طرح بیٹھتے نہیں ہیں اور اگر کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ نون کی سمجھاتی ہے باقی کچھ سمجھ نہیں آتی یا لمون تال آخر میں نون کی سمجھاتی ہے باقی کیا پڑھ رہے ہیں مولانا کچھ معلوم نہیں ہے بس قرآن پاک میں نے سب سے پہلے ختم کرنا ہے تو میرے بھائی ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کی اور اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اللہ کے لیے آپ کھڑے ہیں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اس عبادت کے ذریعے تو یہ عبادت خوبصورت انداز میں کریں ٹھہر ٹھہر کر کریں اور نبی علیہ السلاط والسلام کی سنت کو اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی نماز کو طویل بنانے کی کوشش کریں خصوصا جب کہ نماز نفل ہے فرض نماز میں امام کو حکم دیا گیا ہے نماز مختصر پڑھاؤ کیونکہ تمہارے پیچھے بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں ضعیف لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ضرورت ہوگی کہیں جانا ہوگا کسی سے کوئی وعدہ ہوگا یہ سارے امور امام کو چاہیے کہ اپنے سامنے رکھے لیکن پھر بھی بہت زیادہ تیز رفتاری سے نماز نہ پڑھائے بلکہ نماز مختصر پڑھانے کا انداز وہ ہو جو نبی علیہ السلاط والسلام کا تھا لیکن نفل نماز اس میں کوئی جواز نہیں بنتا نماز کو اس قدر مختصر کرنے کا کیونکہ نفل نماز اگر آپ کے پیچھے کچھ لوگ ادا کر رہے ہیں تو ان کے اوپر یہ نماز فرد نہیں ہے آپ یہ نماز اچھے طریقے سے پڑھائیں بہت زیادہ اس میں قرآن پاک کی تلاوت کریں جو پڑھ سکتا ہے پڑھ لے جو نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھے جو کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کے پڑھ لے جو بیٹھ کے پڑھنا چاہے بیٹھ کر پڑھ لے یہ فرض نماز نہیں ہے نفل نماز ہے تو نبی علی سلاسلام نفل نماز کس طرح ادا کرتے تھے تو نبی علیہ سلاد وسلام نفل نماز کس طرح ادا کرتے تھے جناب عائشہ فرما رہی ہیں کہ اتنی طویل اتنی عمدہ کہ اس بارے میں سوال ہی نہ کرو اتنی شاندار نماز پڑھتے تھے پھر چاہ رکھتے ادا کرتے وہ بھی اسی طرح شاندار طویل تنین تو اس طرح کے اعمال جناب عائشہ رضی اللہ علا نے ان صحابۂ کلام کے سامنے رکھے جو نبی علی سلاسلام کی عبادت کے بارے میں پوچھ رہے تھے ایسے ہی جناب عائشہ نے بتایا ہوگا کہ آپ نفلی رودے کس قدر رکھتے ہیں اور ان کا تذکرہ امہات المؤمنین نے ایک اور حدیث میں کیا ہے فرماتی ہیں کہ نبی علیہ وسلاط وسلام نفلی رودے رکھنے پہ آتے تو رکھتے ہی چلے جاتے اور ہم یہ سوچنے لگتی کہ اب آپ ناغا نہیں کریں گے لیکن جب ناغا کرنے پہ آتے تو ناغا بھی کرتے چلے جاتے تو برحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ اسلط اسلام نفلی روزے بھی بہت زیادہ رکھا کرتے تھے یہ اور اسلح کے دیگر انداز عبادت جب ان صحابہ کلام نے سنی تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کی آپس میں مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ نبی علیہ السلاط و اتنی عبادت کریں جبکہ آپ کے بارے میں اللہ نے پہلے سے اعلان کر دیا ہے کے لیے کامات اخر کہ اے محبوب ہم نے آپ کی کتا معاف کر دی ہیں جو پہلے ہو چکی ہو بھی جو آئندہ کبھی ہوگی ہو بھی چھوٹی موٹی کوئی لغزش اگر آپ سے ہوگی بھی تو اللہ کا پیشگی اعلان ہے کہ ہم نے معاف کر دیا سورہ محمد میں یہ ایران ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلاط اسلام پکے جنتی اور آپ کے بارے میں یہ ساری بشارتیں موجود ہیں اس سب کے باوجود آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں تو ہماری عبادت تو آپ سے بھی کہیں زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ ہم کون ہیں گلے اور ہمارے بارے میں جنت کی گارنٹی نہیں ہے اس قسم کا مشورہ یہ صحابہ اکرام آپس میں کر رہے ہیں چنانچے ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ مغرب سے لے کے فضر تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کروں گا اور مغرب سے فدر تک سویا نہیں کروں گا یعنی کہ پوری رات اللہ کی عبادت میں اللہ کی عبادت میں گزرا کرے گی دوسرے صاحب کہنے لگے تو میں روزانہ کی بنیاد پہ روزے رکھا کروں گا فرد روزے جب ہوں گے تب فرد جب فرد نہیں ہوں گے تو نفلی روزے روزانہ رکھوں گا اور اس میں کوئی ناغا نہیں کروں گا تیسرے صاحب کہنے لگے کہ میں شادی نہیں کروں گا میرے بھائیو یہ تین صحابہ کلام کی طرف سے اعلانات ہیں آپ نے سن لیے ان کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے کہ ان کے آزم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے شادی نہ کرنا اور روزانہ نفلی روزہ رکھنا پوری رات جاگتے رہنا پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دینا اور نیند کے قریب بھی نہ جانا اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ہاں تو کچھ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ نیک کمل ہے اور ایک بھائی میرے پاس بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے میرے بھائی دیکھیے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں آج بھی اور ہم انہیں داد دیتے ہوئے نظر آتے ہیں شباش دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ان سے متاثر ہوئے نظر آتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں ایسے خطیب حضرات ہیں جو ہمیں ایسے واقعات سناتے ہیں جن واقعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ تھے وہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے کبھی بھی ناگا نہیں کرتے تھے جب یہ واقعہ ہم سنتے ہیں تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں سبحان اللہ ہم آگے سے کیا کہتے ہیں سبحان اللہ یعنی کہ ہم اس سے متأثر نظر آتے ہیں ہم ایسے خطیب کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ کتنا عظیم واقعہ آپ نے ہمیں سنایا ہے بتایا ہے کہیں ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے وہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے بلکہ فجر کی نماز عشاء کے وضو کے ساتھ ادا کرتے تھے اور ایسا واقعہ سن کے ہم کیا کہتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی تو میرے بھائی یہ ہمارے خیالات ہیں یہ ہمارے نظریات ہیں لیکن کیا شریعت کا مزاج یہی ہے کیا شریعت بھی ایسے عزائم کی حوصلہ افزائی کرتی ہے یہ ہم نے جاننا ہے نبی علی سلاسلام جب گر تشریف لائے تو جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ آپ کے تین صحابی آئے تھے آپ کی عبادت کے بارے میں سوال کر رہے تھے میں نے انہیں آپ کی عبادت کے متعلق بتایا اور اس کے بعد ان کی میٹنگ ہوئی اور آپس میں انہوں نے مشورے کیے اور ان لوگوں نے یہ یہ وعدے کیے ہیں یہ یہ ان کی طرف سے اعلانات ہوئے ہیں نبی علیہ السلط وسلام کو جب اس ساری کارگزاری کا علم ہوا تو آپ نے اہل مدینہ کو جمع کیا آپ نے کیا کیا میرے بھائیوں پہلے مدینہ کو جمع کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام ہے جس کے لیے آپ لوگوں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ نے مدینہ والوں کو جمع کر لیا ہے لوگ آ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے یہ یہ باتیں کی ہیں ان میں سے ایک نے کہا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا یعنی کہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاروں گا اور دوسرے نے کہا ہے کہ میں پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاروں گا سویا نہیں کروں گا تیسرے نے کہا ہے پورا دن روزے کی ہاتھ میں رہوں گا ناگا نہیں کروں گا فرمایا اما واہی انی کم لی و اخشا لہ لوگوں تم نے یہ یہ باتیں کی ہیں دھیان سے سن لو توجہ سے سن لو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس بارے میں کوئی شکو شبہ نہیں ہے کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں میں تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں یعنی کہ تم مجھ سے بڑھ کر پرہیزگار نہیں ہو تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہو فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ متقیل و پرہیزگار ہوں اور میری صورت حال یہ ہے کہ میں رات کو تہجد کی نماز بھی ادا کرتا ہوں اور رات کو اپنی نیند بھی پوری کرتا ہوں میں نفری رودے بھی رکھتا ہوں ناغا بھی کر لیتا ہوں میں نے تو شادیاں کر رکھی ہیں یہ ہے میرا طریقہ یہ ہے میری سنت یہ ہے میرا معمول رغیب ان سنتی پھلے سمنی جس نے میری سنت سے اراد کیا وہ میرا نہیں ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے نبی علیہ السلاطلام نے ان لوگوں کے حوصلہ افزائی کی میرے بھائیوں تو پھر آج ہمیں لوگ یہ کہانیاں کیوں سناتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ تھے جو عشاء کے وضو سے فدر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور ہم کیوں نہیں پوچھتے کہ مولانا اگر ایسا کبھی ہوا ہے تو یہ تو شریعت کے خلاف ہے یہ تو نبی علیہ السلاط وسلام کی سنت کے خلاف ہے جبکہ ہمارا ایمان یہ ہے تو جس بزرگ کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے وہ بزرگ اچھے تھے اور انہوں نے ایسا خلاف سنت کو کام نہیں کیا ہوگا بعد والے محبت و عقیدت کے نام پہ ایسی کہانیاں گھڑ کر بزرگوں کے نام لگا دیتے ہیں ایسے ہی میرے بھائی اگر کوئی ہم سے کہے کہ فلاں بزرگ نے مسلسل پچاس سال نفلی رودے رکھے کوئی ناغا نہیں کیا تو کیا یہ عمل نبی علیہ السلاط اسلام کی سنت کے مطابق ہے آپ کی شریعت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف, ہے؟, خلاف, اس کے خلاف, خلاف ہے, ہے اس کے خلاف ہے اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں اگر کوئی آدمی یہ اعلان کرے کہ محرم کے پورے مہینے میں میں گوشت نہیں کھاؤں گا میں سویٹ ڈش نہیں کھاؤں گا دال پہ گزارا کروں گا کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شہید ہوئے تھے تو کیا آپ اس کو شباش دیں گے یا آپ اس کی اصلاح کریں گے اور اسے غلط قرار دیں گے جی اس کی اصلاح کریں گے اسے بتائیں گے تمہارا یہ عمل غلط ہے شریعت ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتی بلکہ یہ تو نبی علیہط وسلام کا معاملہ ہے میں آپ کو مزید اوپر لے جاتا ہوں یہ تو صحابہ اکلام کا معاملہ تھا اور نبی علیہ السلاط وسلام ان کی اصلاح فرمائی میں آپ کو مزید اوپر لے جاتا ہوں جناب نبی علیہ سلاط وسلام ایک بار اپنے اوپر شہد حرام کر بیٹھے کیا حرام کر بیٹھے شہد کسی وجہ سے آپ نے اوپر شہد حرام کر لیا اللہ نے آسمان سے وہی نازل کی جو قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی یا تو ہر ریمو ماں حل اللہ تب تغی مر رات کہ اے نبی آپ نے اس چیز کو کیوں حرام قرار دیا جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے تب تک مردات ازواج کیا آپ اپنی بیویوں کو رادی کرنا چاہتے ہیں اصل میں نبی علیہ السلاۃ وسلام آپ نے شہد استعمال کیا تھا تو کسی بیگم نے کہہ دیا کہ آپ کے منہ سے بدبوسی آ رہی ہے اور اس بھوٹی کی بدبو آ رہی ہے جس کے اوپر شہد کی مکیاں بیٹھتی ہیں تو نبی علیہ السلاط اسلام کو بدبو سے بہت نفرت تھی آپ صاف ستھرے انسان تھے خوشبو لگانے والے مسوا کرنے والے غسل کرنے والے پاکیزہ رہنے والے اور ہمارا واسہ اج کل کن پیروں سے بڑا ہے جی سب سے بڑا پیر وہ ہے جو پورا سال غسل نہ کرے جو لنگا پھر رہا ہو جس سے بدبو اتنی آئے کہ وہاں بیٹھنا مشکل ہو جائے لیکن ہمارے نبی علیہ السلاط وسلام جو نبیوں کے امام ہیں سب سے بڑھ کر پاکیزہ انسان تھے خوشبو کا توحفہ آپ کو جب بھی ملا آپ نے فوراً قبول کر لیا بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے سکون ملتا ہے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے تین چیزوں میں نمبر ایک نماز میں کس میں ہم آپ کے امتی ہیں نا اور ہمیں بھی نماز میں ٹھنڈک ملتی ہے نہیں ہمیں ٹھنڈک نہیں ملتی ہمیں آگ لگی ہوتی ہے کہ کب مولوی صاحب سلام پھیرے میں مسجد سے نکلوں اور نبی علیہ اللہ تو کو اپنے رب سے کتنی محبت ہے اپنے رب کی عبادت سے کتنی محبت ہے آپ کہتے ہیں کہ مجھے نماز میں سکون ملتا ہے جب کبھی پریشان ہوتے جناب بلال سے کہتے بلال اقامت کہو نماز پڑھے سکون ملے راحت ملے نبی علیہ السلاط اسلام کو سکون کہاں ملتا تھا نماز میں اور ہمیں سکون کہاں ملتا ہے جی بازار میں صحیح کہہ رہے ہیں فلمیں دیکھنے میں صحیح کہہ رہے ہیں میچ دیکھنے میں صحیح کہہ رہے ہیں جوا کھیلنے میں صحیح کہہ رہے ہیں شراب پینے میں صحیح کہہ رہے ہیں نشہ کرنے میں صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں غلط چیزوں میں سکون ملتا ہے گانے سننے میں موسیقی میں کتنے ہی مسلمان ہیں جن کے منہ سے یہ بدبو دار جملہ نکلتا ہے کہ موسیقی میرے روح کی غذا ہے مسلمان کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے جس کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے روح کی غذا قرآن ہے میرے روح کی غذا نماز ہے نماز میں مجھے لذت محسوس ہوتی ہے ہماری نبی کہتے ہیں کہ مجھے سکون ملتا ہے نماز میں اور مجھے میرے آنکھوں کی چند اور مجھے سکون ملتا ہے فرمایا خوشبو میں خوشبو سے بھی آپ کو بہت محبت تھی کس سے محبت تھی خوشبو سے اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اپنی دیویوں سے مجھے محبت ہے کس سے محبت ہے اپنی بیویوں سے یہ بھی آپ نے بہت بڑا لفظ بولا ہے عام طور پہ کئی لوگ اپنی بیگم کو تنگ کرنا اسے مارنا اسے گالیاں دینا اس کے اوپر بغیر کسی وجہ کے روب ڈالنا اس کو مردانگی سمتے ہیں اس کو کیا سمتے ہیں جی مردانگی اور نبی علیہ اصلاحت اسلام جن کے ہم ماننے والے ہیں جن کی ہم امت ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے تو اپنی بیگمات سے محبت ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ سکون ملتا ہے کس میں نماز میں اور, اور اور خوشبو سے آپ کو پیار ہے اور اپنی بیویوں سے آپ کو پیار ہے تو میرے بھائی موضوع یہ چل رہا ہے کہ ایسے طریقے نبی نے پسند نہیں کیے تو اب آپ نے جب خوشبو استعمال کی خوشبو آپ نے جب آپ نے شہد استعمال کیا اور ایک بیگم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ بدبو آ رہی ہے اس بوٹی کی جس کے اوپر شہد کی مکیاں بیٹھتی ہیں تو آپ نے کہا میں آج کے بعد شہد استعمال نہیں کروں گا شہد حرام کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ نے اس چیز کو حرام کیوں قرار دیا جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے جب کہ آپ نے لوگوں پہ حرام قرار نہیں دیا تھا صرف صرف اپنے آپ پہ پتا چلا نبی علیہ اصلاۃ و مختار کل نہیں ہیں اللہ کی شریعت کے پابند ہیں مشکل کشا نہیں ہیں حادت وا نہیں ہیں اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں اللہ کی مرضی کے پابند ہیں کس کی مرضی کے پابند ہیں اللہ کی مرضی کے پابند ہیں تو میرے بھائیو جو چیزیں اسلام نے حلال قرار دے دی ہیں انہیں حرام کہنا اپنے اوپر اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی اللہ فرماتے ہیں یا یو اللہ دینا آمنو لا تو ہر روی بات اللہ اے ایمان والو جو پقیدہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں انہیں حرام قرار نہ دو تم بھائی ہو اب محرم کا مہینہ ہے کئی لوگ صرف سیاہ لباس پہنیں گے سفید لباس نہیں پہنیں گے کسی اور رنگ کا لباس استعمال نہیں کریں گے تو کیا یہ چیزیں شریعت کے مطابق ہیں؟ جی کئی لوگ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے شادی کا وقت آ چکا ہے رشتہ طے ہو چکا ہے اور گھر کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ جلدی سے شادی کر لی جائے لیکن جی محرم کا مہینہ گزر جائے کیوں جی محرم میں کیوں نہیں کریں گے جی یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جناب حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا تو کون سا مہینہ ہے جس مہینے میں نبیوں کو ولیوں کو شہید نہیں کیا گیا کون سا مہینہ بتائیے ذرا اس مہینے کے نام مجھے بھی بتا دیں کوئی ایسا مہینہ ہے میرے بھائیوں میرے بھائیوں نبی کتنے ہیں ایک لاکھ سے زائد صحابہ کلام کتنے ہیں ایک لاکھ سے زائد تو اور سال کے دن کتنے بنتے ہیں صرف تین سو ساٹھ ہر دن میں کتنے نبی فوت ہوئے ہوں گے کتنے ولی فوت ہوئے ہوں گے کتنے صحابی فوت ہوئے ہوں گے کتنے ولی شہید ہوئے ہوں گے کہیں جناب عمر فاروق شہید ہو رہے ہیں کہیں جناب علی شہید ہو رہے ہیں کہیں نبی اسلام کو چچا جناب حمزہ شہید ہو رہے ہیں کہیں پہ ایسے نبی ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلاط اسلام فرماتے ہیں کہ انہیں کھڑا کیا گیا اور ان کے سر کے مابین بہن تلوار رکھ دی گئی اور ان کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تو کیا ان نبیوں کی یوم شہادت کو بھی ماتم کے طور پہ منائیں گے نبی علی اسلام جناب حمزہ کے شہید ہونے پہ کتنے غمگین ہوئے تھے ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے تو کیا آپ نے یہ کہا کہ آئندہ وہ دن جس دن میرے چچا شہید ہوئے ہیں اسے ماتم کے طور پہ منائیں گے اس مہینے میں جس مہینے میں وہ شہید ہوئے ہم شادیاں نہیں کریں گے ہم سیاہ لباس پہنیں گے ہم اپنے رخصالوں کو پیٹیں گے ہم اپنے جسم پہ زنجیروں سے اپنے جسم سے خون نکالیں گے چھڑیاں چلائیں گے نہیں میرے بھائی یہ چیزیں اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پابند کریں اس عبادت کا جو نبی علیہ السلاط اسلام نے سکھائی ہے آپ نے بتائی ہے آپ نے کی ہے جس پہ آپ کے صحابہ کلام نے عمل کیا ہے اور دیگر عبادات جو اپنی طرف سے گڑ لی جاتی ہیں یا عبادت پہلے سے موجود ہے اس میں مختلف طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے اس سے مہربائی اتنا کریں اب ان تین صحابہ کلام کی طرف آپ دیکھیں ایک نے اعلان کیا تھا کہ میں روزے رکھوں گا کیا روزہ رکھنا غلط ہے بہت اچھا عمل ہے اتنا اچھا عمل ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے نبی علی السلاح تو فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھے کتنے روزے اللہ اس ایک روزے کی وجہ سے اس کے جسم کو اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بہت دور, بہت دور کر دیتے ہیں بہت دور کر دیتے ہیں بہت دور کر دیتے ہیں فرمایا اتنا دور کر دیتے ہیں کہ ستر سال چلتا رہے تو جتنا فاصلہ طے ہوگا اس فاصلے کے برابر اسے ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں روزہ رکھنا اتنا عظیم عمل ہے اور اسی لیے مجھے امید ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو فون کر چکے ہوں گے اور خود بھی آپ پروگرام بنا چکے ہوں گے کہ ہم نے انشاءاللہ شاء نو اور دس معلوم کا روزہ کیوں جی فون ہو چکا ہے کہ نہیں ہوا ابھی جی گھر والوں کو تقید کر چکے ہیں نا کہ نو اور دس معلوم کا روزہ رکھنا ہے یا نہیں کی تلقین ابھی جی مجھے تو آپ دیلے نظر آ رہے ہیں میرے بھائی نو اور دس معلوم کا رودا نبی علیہ السلاط السلام نے فرمایا دس محرم کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالی ایک سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں ایک سال کے گناہ ختم کر دیتے ہیں ایک سال کے گناہ مٹا ڈالتے ہیں تو میرے بھائی یہ روزہ اپنے خود بھی رکھنا ہے اور بچوں کو بھی ترغیب دینی ہے بیگم کو بھی ترغیب دینی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس صحابی نے اعلان کیا ہے کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا نازہ نہیں کروں گا اب اگر اس صحابی کے عمل کو دیکھا جائے میری عقل سے یا آپ کی عقل سے تو ہم کہیں گے بہت عظیم اعلان کیا ہے اس کے اوپر کوئی تمغہ ملنا چاہیے اس کے اوپر شاباش ملنی چاہیے اس کے اوپر کوئی ایوارڈ ملنا چاہیے لیکن نبی علیہ اصلاد اسلام ڈانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ میرا طریقہ نہیں ہے ایسا عمل کرنے والا شخص میرا نہیں ہے کیوں کیونکہ نفلی روزہ روزانہ رکھنا پورا سال لکھنا یہ نبی علیہ السلاط اسلام کی سنت کے خلاف ہے آپ نے اس کی اجازت نہیں دی حالانکہ یہ عبادت ہے اور عبادت بھی وہ جو شریعت میں بتائی ہے لیکن وہ عبادت اگر آپ روزانہ کریں گے تو شریعت کو آپ نے کراس کر لیا نبی علی السلاط اسلام کو آپ نے نظر کر دیا آپ کے طریقے کو نظر کر دیا یہاں پہ شریعت آپ سے کہے گی کہ ہم آپ کے اس عمل پہ راضی نہیں ہیں دوسرے صاحبی نے کیا اعلان کیا تھا کہ مغرب سے لے کے فضر تک میں کیا کروں گا جی اللہ کی عبادت کروں گا تو کیا اللہ کی عبادت غلط چیز ہے کہ اچھی چیز ہے اچھی چیز ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں میں مغرب سے فضر تک اس عبادت میں مصروف رہوں گا تو اب اگر میری عقل سے دیکھا جائے آپ کی عقل کے پیمانے سے دیکھا جائے تو اس کے اوپر بہت بڑا ایوارڈ ملنا چاہیے لیکن نہیں یہ نبی علیہ السلاط اسلام کی سنت نہیں ہے آپ رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے رات کو نیند بھی پوری کرتے تھے سوائے رمضان کے آخری دس دنوں کے ان میں آپ پوری راتیں جاگتے تھے لیکن عام طور پہ آپ کا معمول یہ تھا کہ رات کو اللہ کی عبادت بھی کی جائے اور رات کو نیند بھی پوری کی جائے اب صحابی جب یہ اعلان کرتے ہیں کہ پوری رات روزانہ میں اللہ کی عبادت کروں گا تو نبی علیہ السلاط اسلام کی سنت کو ترک کر رہے ہیں آپ کو نظر انداز کر رہے ہیں آپ کو کلاس کر رہے ہیں اس لیے آپ نے فرمایا یہ عمل کرنے والا شخص میرا نہیں ہے اور تیسرے صحابی نے کیا کہا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا کیوں جی میرے بھائی اس میں کیا حکمت نظر آتی ہے یہی حکمت ہے نا کہ شادی کرتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں شادی کریں گے شادی کرنے کے لیے پیسے جمع کرنا پڑیں گے دنیا میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا کاروبار کے لیے ٹائم دینا پڑے گا گھر بنانا پڑے گا گھر بن گیا بیگم آ گئی اب نئی نئی بیگم ہے زیر اسے ٹائم دیں گے صبح و شام اس کے پاس بیٹھیں گے پھر بچے پیدا ہو جائیں گے پھر بچوں کے لیے کمائیں گے بچوں کے پاس بیٹھیں گے تو یہ بیگم اور یہ بچے اللہ کے دین سے دوری کا سبب بنتی ہیں پہ ایسے ہی ہوتا ہے عام طور پہ ایسے ہوتا ہے نا عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے تو صاحب نے اس لیے اعلان کر دیا کہ میں شادی نہیں کروں گا فارج رہوں گا اللہ کی عبادت کے لیے لیکن نبی علی السلاتوں نے فرمایا نہیں نہیں یہ میرا طریقہ نہیں ہے آپ کا طریقہ یہ ہے کہ شادی بھی کی جائے بیگم کو ٹائم بھی دیا جائے بچوں کو ٹائم بھی دیا جائے لیکن ان کی وجہ سے رب کو نہ بھولا جائے ان کی وجہ سے رب کو بھولنا نہیں ہے آئیے اسی بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر درس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ بخاری شریف کی حدیث ہے مجھے امید ہے کہ حدیث آپ توجہ سے سنیں گے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی جن کا نام ہے ابو دردا ان دونوں کو نبی علیہ السلاط السلام نے بھائی بنا دیا تھا مسلمان بھائی دین کے بھائی تو سلمان فارسی ایک بار جناب ابو دردا رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے گئے ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے لیکن وہ گھر میں موجود نہیں تھے کون موجود نہیں تھے بھائیوں ابو دردا اور ملنے کے لیے کون گئے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما سلمان فارسی گئے ابو دردا موجود نہیں ان کی بیگم موجود تھی اور میرے بھائیوں اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو جناب سلمان فارسی نے دیکھا کہ ابو دردا کی بیگم امے دردا ان کی حالت بڑی عجیب و غریب ہے کوئی جسم کا اہتمام نہیں ہے کوئی کپڑوں کا اہتمام نہیں ہے صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ جیسے اس عورت کا خامن سے کوئی تعلق نہ ہو صورت حال بتا رہی ہے تو جناب سلمان فارسی کہنے لگے امے دردا تمہاری یہ حالت کیوں ہے کہنے لگی کہ تمہارا بھائی ابو دردا اسے میری ضرورت نہیں ہے تمہارا بھائی ابو دردا اسے میری ضرورت نہیں ہے عورت اپنے جسم کا تب ہی اہتمام کرے گی جب اس کا خاؤن اس میں دلچسپی لے گا جب اس کا خاؤن اسے ٹیم دے گا جب اس کا خاؤن اس کے پاس بیٹھے گا جب اس کا خاؤن اسے توجہ دے گا وہ آج کل کی عورت تو نہیں تھی نا آج کل کی عورتیں کیا کرتی ہیں خا... گھر میں کپڑے پسینے والے بدبو والے اور جب بازار میں جانا ہے غیر مردوں کے سامنے پھر میک اپ کر کے جانا ہے انہی و اینا علی راجیون حالانکہ یہ عورت اگر اپنے خاون کے لیے میک اپ کرے اس کی وجہ سے غسل کریں اس کی وجہ سے اچھا لباس پہنیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر اجرو سواب ملے گا لیکن آج کی عورت خاون کے لیے اپنے جسم کو تیار نہیں کرتی اوروں کے لیے تیار کرتی ہے یہ افسوس کی بات ہے اور یہ کام صرف آپ کی بیگم نہیں کرتی آپ کی بیٹی بھی کرتی ہے یہ کام صرف آپ کی بیگم نہیں کرتی آپ کی بہن بھی کرتی ہے کیونکہ ایسی عزیشیں سن کے ہم اپنی بیگم کے اوپر فٹ کرتے ہیں بیٹی یا بہن کے بارے میں نہیں سوچتے کہ اسے سمجھائیں کہ شریعت یہ کہتی ہے اپنی بیگم کے ذریعے اسے پیغام بھیجیں کہ اپنے خامن کے سامنے اچھا لباس پہنا کرو اپنے خامن کے سامنے بن سب کر رہا کرو تو بہرحال امردردا کہہ رہی ہیں کہ تمہارے بھائی ابو دردا کو میری ضرورت نہیں ہے جناب سلمان فارسی زیارت کے لیے آئے تھے ابو دردا موجود نہیں تھے شاید واپس چلے جاتے لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ امیر درداہ کہہ رہی ہیں کہ تمہارے بھائی ابو دردا کو میری ضرورت نہیں ہے تو وہ ادھر ہی بیٹھ گئے ابو دردا کا انتظار کرنے لگے جب ابو دردا گھر میں آئے تو جناب سلمان فارسی سے بہت اچھے انداز سے ملے اور بیگم سے فوراً کہا کہ ان کے لیے کھانا تیار کرو کھانا تیار ہوا جناب سلمان فارسی کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا کہا کہ کھانا کھائیں سلمان فارسی کہنے لگے آپ بھی کھائیں ابو دزا کہنے لگے میں نہیں کھاؤں گا آپ کیوں نہیں کھائیں گے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں میں کس حالت میں ہوں کون سا روزہ تھا نفلی کیونکہ فرض ہوتا تو جناب سلمان فارسی کا بھی ہوتا تو یہ نفلی روزہ تھا اب جناب سلمان فارسی نے کہا جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا جبکہ وہ بتا چکے ہیں میں کس حالت میں ہوں روزے کے حالت میں ہوں اس کے باوجود جناب سلمان فارسی کہہ رہے ہیں جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا جب جناب سلمان فارسی نے یہ اعلان کیا تو جناب ابو ادرداہ کو روزہ توڑنا پڑا نفلی روزہ توڑنے کی اجازت ہے میرے بھائیوں جی جی بالکل نفلی روزہ آپ توڑ سکتے ہیں یہ مسئلہ اچھی طرح جان لیں نفلی روزہ آپ توڑ سکتے ہیں چلے نفلی روزہ آپ نے توڑ دیا اب اس کی قضا واجب ہے یا نہیں نہیں واجب نہیں ہے نفلی عبادت کی قضا بھی نفلی رہے گی یعنی کہ بہتر ہے کہ آپ اس کی جگہ پہ اور روزہ رکھیں نہ رکھیں تو آپ گنےگار نہیں ہیں تو جناب سلمان فارسی کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کھانا کھائیں گے میں نہیں کہوں گا چنانچہ ابو دردا کو روزہ توڑنا پڑا اور وہ ان کے ساتھ کھانے میں شامل ہو گئے رات میں ادھر ہی رہے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں پورا رات ادھر رہے جناب ابو دردا نے جناب سلمان فارسی کے لیے بستر لگوا دیا اور ان سے کہا کہ آپ آرام کریں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آرام کرتا ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں کہا میں ذرا اللہ کی عبادت کرنے لگا ہوں کہا ادھر آ جاؤ میرے ساتھ یہاں پہ لیٹ جاؤ جناب ابو دردہ عبادت کرنے کے لیے جانے لگے ہیں سلمان فارسی فارسیدار کرنے میرے ساتھ میرے ساتھ کیا کرو لیٹ جاؤ کچھ دیر لیٹے رہے پھر اٹھنے کی کوشش کی کہانی ادھر لیٹ جاؤ جب رات کا آخری پہر شروع ہوا جس کو ہم لوگ تہجد کا ٹائم کہتے ہیں تو تب جناب سلمان فارسی خود بھی اٹھے اور ابو دردار سے بھی کہا کہ اب اٹھیں دونوں نے نفل نماز ادا کی اور اس کے بعد جناب سلمان فارسی نے بڑے اچھے انداز سے ابو دردا کو ایک نصیحت کی وہ سننے والی ہے کہا یاد رکھو ان لی جسدی کا علی کا حقا. تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے وہ انلی آئینی کا کا حق تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے وہ انلی ویف کا علیک تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے وہ ان کا, کا حق تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے انڈ علی ولدی کا علی حق تمہاری اولاد کے تمہارے اوپر حقوق ہیں وہ انلی ربی کا علی حق تمہارے رب کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں فعتی کل حق حق ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو جسم کو جسم کا حق دو اولاد کو جون کا حق بنتا ہے وہ دو بیگم کا جو حق بنتا ہے وہ بیگم کو دو جو رب کے حقوق ہیں وہ رب کو دو یعنی کہ انسان میں توازن ہونا چاہیے اعتدال ہونا چاہیے اس کے بعد دونوں صحابی مسجد میں تشریف لائے فدر کی نماز کے لیے ابو دردار رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور نبی علی اصلاۃ السلام کو بتایا کہ سلمان فارسی نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو نبی علیہ سرات اسلام نے فرمایا ساداتا سلمان سلمان نے جو کیا ٹھیک کیا جو کہا درست کہا میرے بھائی یہ ہے دین اسلام کہ جناب ابو دردار دن کو روزہ رکھتے ہیں رات کو تحجت کی نماز پڑھتے رہتے ہیں پوری رات تو بیگم کہاں جائے شریعت میں یہ ہے کہ آپ ہر ایک کا حق ادا کریں سعودیہ میں کئی ہمارے بھائی کام کرتے ہیں تین تین سال چار چار سال ادھر کام کرتے رہتے ہیں گھر نہیں جاتے وہاں بیگم ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں اور جب تین مہینے کی چھٹی ملتی ہے چار مہینے کی چھٹی ملتی ہے تو کچھ بھائی ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ ٹیم لگائیں اب یہ ٹیم ان کے ساتھ لگا دیا بیگم کہاں جائے بیگم اگر گناہ کرتی ہے تو کون ذمہ دار ہوگا تو یہ ہم کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو عبادات فرض کی ہیں جو عبادات وادب قرار دی ہیں اللہ نے اللہ کے رسول علیہ سلاد اسلام نے ان کے اوپر سختی سے عمل پیرا ہو اور ان کے علاوہ بھی نفلی عبادات کرنے کی کوشش کریں لیکن کسی اور کے حقوق متاثر نہ ہو تو میرے بھائیوں یہ اسلام آپ سے چاہتا ہے اور اب آپ ان کہانیوں سے باہر نکلیں جو عام طور پہ آپ کو سنائی جاتی ہیں اور آپ آگے سے واہ واہ کرتے ہیں کوئی کہہ دیتا ہے کہ فلاں بزرگ کی اتنی بیویاں تھیں کبھی انہوں نے ان کی طرف دیکھا نہیں وہ پوری زندگی کمواری رہی ان کے قریب نہیں گئے تو اس میں واہ واہ کی کون سی بات ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ اللہ اس بزرگ کو معاف کر دے اتنا بڑا گناہ کر کے گئے زندگی وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہو زندگی وہ ہے جو نبی علیہ اصلاح اسلام کے مطابق ہو اور یہ انوکھے جو واقعات ہیں یہ میرے بھائی شریعت کے مطابق نہیں ہیں جیسے ایک صاحب جو ہیں وہ دعوی کرتے رہتے ہیں اور معاشرہ جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے تو ان کے دعوے بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ دعوی کرتے رہتے ہیں جی میں نے اتنے سال فلام بزرگ سے نیند کی حالت میں علم حاصل کیا کسی سے پندرہ سال کسی سے نو سال کسی سے دس سال تو ایسی فضول باتیں وہ کرتے رہتے ہیں اور لوگ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ان کے دعوے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو میرے بھائی اس لیے شریعت کا علم حاصل کریں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں نبی علی سات اسلام کی صحیح حدیث کا مطالعہ کریں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نا فرمائی